فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درد پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد میٹھے صاحب مدار چینل کے ناظرین فیضان مدنی اذاکرہ مختلف سلسلوں کی کڑی ہے جس میں انیرت کے مختلف مدنی گلدستوں کو مختلف عنوان کے ساتھ ایک ایک موضوع کو مختلف موضوعات کو ہم جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارا اب جو سلسلہ جاری ہے فیضان قربانی جس کے اندر ہم نے بکرے کے تعلق سے ایک سلسلہ کیا ہے اور کچھ اس کے عزائے ممنوعہ بھی بیان کیے گئے اور قربانی کے احتیاطی بھی اور دیگر چیزیں بھی آپ کو بیان کی گئی اور ہم فیضان قربانی کے اندر آپ کو مختلف جانوروں کے تعلق سے کچھ چیزیں بیان کریں گے کچھ ممنوعہ کا بیان مزید بھی ہمارے ہاں ہوگا اور یہ سلسلہ ہوگا بڑے جانور کی قربانی بھی اور آج ہم آپ کو ऊंट के ताल्लुक से सिलसिला दिखाएंगे देखिए आप यूं तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको सीखना चाहिए समझना चाहिए जानना चाहिए امیر عل سنت کے مدنی مذاکروں یا اور سنت کی اپنی طبیعت کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے وہ چیزیں جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہو جاتی ہے اگر آپ نے ہمارا پچھلا سلسلہ دیکھا اور سنت نے کس انداز سے آزائے ممنوع کا بیان کیا مزید بھی ہمارے پاس اس تعلق سے آپ کو سلسلہ دکھانے کے لیے ہے اور آج ہم آپ کے لیے جو ہے وہ جو سلسلہ لے کر آئے ہیں وہ اونٹ کے تعلق سے ہے اور ہم کچھ مدنی گلدسے بھی دکھائیں گے اور آپ کو آج آپ کو کچھ دلچسپ بھی اور اہم چیزیں بھی آپ کو دکھائی جائیں گی اونٹ کی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں فریاد آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کا جو شیر ہے اسی در پر شطرانے ناشاد گیلا رنجو ونا کرتے ہیں اس میں بھی اونٹ کا ذکر ہے کیا ہے کئی ایسے واقعات ہیں جن میں اونٹوں نے رسالت میں فریاد کی ہے کہ ہمارا مالک ہم کو چارہ نہیں دیتا ہم بوڑھے ہو گئے تو ابھی ہم کو ذبح کرنے کی بات کرتا ہے ہم نے جوانی میں اس کی بہت خدمت کی ہے اب ہم کو ایسے ہی بوکا پیاسا ہے بوکا رکھتا ہے اس طرح کی فریادیں کی ہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اونٹوں کی فریاد رسی فرما کر ان کے مالکان کو سمجھایا کئی روایتیں اس کی حدیفوں میں میرے آکا صاحب علی علیہ وآلہ وسلم تو خود فرماتے ارسل تولقہ ساری مخلوقات کی طرف بھیجا گیا ہوں جانوروں کی فریاد سنتے تھے اب جو اونٹوں کی بولی جانتے ہوں آکا وہ ہمارے دلوں کی بولی کیوں نہیں سمجھیں گے وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی آؤ بازار مو کو سوچلیں آؤ او بادار مو کو سوچلیں کھوپے سے وہیں پہ چلتے ہیں آؤ بازار مو کو سوچلیں خوٹے تے سے تے کے جنجھا جنجھا چلتے ہیں چاند شاور شاور شاور نے ہمارے لیے بہت ساری نعمتیں رکھی ہیں اور بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جن کی ہمیں پہچان ہی نہیں ہے بعض کیڑے بھی ہمارے حق میں نعمتیں ہوتی ہیں ہمارے لیے ایسے کام کر جاتے ہیں جس کے ذریعے ہمیں اچھے انداز سے پھل سبزی مل جاتے ہے اور ہماری توجہ بھی نہیں ہوتی اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے جانوروں میں بھی بہت سی خاصیات رکھی اور بہت ساری نعمتیں ہمارے لیے رکھی اور اس میں سوچ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس پہ غور و خوص کریں آپ سے اونٹ کا آج ہمارا سلسلہ ہے اونٹ کے ہم آپ کو چند خواص بہن کریں گے مگر بس امیر والے سنت آئیے مگر یہ گلدستہ دیکھتے ہیں یہ بتا بابا یہ بہت سارے جانور ہوتے ہیں لیکن ہماری ایک تعداد ہے جو اونٹ کا نام سنتی ہے نا تو جیسے کہ وہ بے چین سی ہو جاتی ہے کچھ مزاسا لینے والوں ہو جاتا ہے دلچسپی بہت ہے اونٹ کے اندر والا یہ بھی جانور ہے چار ٹینگ والا اس کی کیا وجہ اونٹ کا نام سن کر اتنی دلچسپی پھر وہ اونٹ جو نہار ہوتا ہے اس کے دیکھنے کے لیے جو ایک جوش و خروش ہوتا ہے اس کے کچھ اسباب ہیں کیا ہے دراصل وہ بکرے ہیں نا یہ گلی گلی جبہ کیے جاتے ہیں اونٹ کہیں کہیں تو یوں جو کم ہوتا نا نایاب یا کمیاب اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے اگر یہ بھی گلی گلی نہ ہوتے ہیں تو پھر وہی بات ہوگی کوئی نہیں دیکھے گا اونٹ کے بارہ مدنی پھول قرآن کریم میں سورت سترا میرشاد ہوتا ہے افلا یون ضرور الل ایبیلی کئی فا خلی قطم تو کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسا بنایا گیا اس صورت میں جنت کی نعمتوں کا ذکر سن کر کفار نے تعجب کیا اور جھٹلایا تو اللہ تعالی انہیں اپنے عجائب میں نظر کرنے کی ہدایت فرمائی تاکہ وہ سمجھے کہ جس قادر حکیم نے دنیا میں ایسی عجیب و غریب چیزیں پیدا کی ہیں اس کی قدرت سے جنتی نعمتوں کا پیدا فرمانا کس طرح قابل تعجب اور لائق انکار ہو سکتا ہے اب مزید مدنی پھول یہ خزان تو الگ سے ایک روایت میں اونٹ گھر والوں کے لیے سے عزت ہے نمبر دو اللہ تعالی نے اونٹ کی لمبی گردن اس لیے بنائی تاکہ وہ بوجھ لے کر آسانی کے ساتھ اٹھ بیٹھ جائے اور بھاری بوجھ اٹھا سکے نمبر تین پانی کی بہت سی کشتیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے خشکی کی کشتی بنائی ہے نمبر یہ کانٹے کھا لیتا ہے پانچ یہ دس دن بغیر پیئے صبر کر سکتا ہے اور اس میں غیر مسلمین کے لیے یہ نشانی ہے کہ دوزخ میں بھوک کے ساتھ اللہ تعالی زندہ رکھنے پر قادر ہے نمبر 6 اونٹ بھاگتا تو ہے مگر ہاپتا کاپتا نہیں ہے اور اسے پسینہ بھی بہت کم آتا ہے نمبر سات اونٹ کا منہ قوی ہےکل ہوتا ہے اپنی مضبوط اور ربڑ کی طرح کے ہوٹوں سے ایسے کانٹے بھی کھا ڈالتا ہے جو چمڑے میں بھی سوراخ کر دے آٹھ اونٹ چونکہ ریتیلے علاقے میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں اور کانوں کو بالوں سے جھکا ہے جس سے سورج کی تپش اور تیز روشنی سے اس کی آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے نمبر نو لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ اونٹ اپنی غذا کوہان میں ذخیرہ کرتا ہے دراصل کوہان میں چکنائی یعنی چربی ہوتی ہے اور غذا کی کمی میں یہ اس چکنائی کو استعمال کرتا ہے دس اونٹنی کا دودھ دیگر بڑے جانوروں سے زیادہ غذائیت والا ہوتا ہے گیارہ اونٹ کا گوشت جگر کے ورم یعنی سوجن میں بھی فائدہ مند ہے بارہ خواب میں اونٹ دیکھنے کی تعبیر برے اعمال سے کی جاتی ہے یہ کوہان کا آپ نے فرمایا تو بہت سارے ناظرین پاؤں میں ڈھونڈتا ہوں گے منہ میں ڈھونڈتا ہوگا اس کا سب کوہان ہے کہاں یہ کوہان جو نا یہ قبر کی یاد دلاتا ہے بلکہ اس کی پوری کمر قبر کی طرح سننا ہے قبر اونٹ کے کوہان کی طرح یہ نہیں کہ یوں تو یہ کمر ہے جو کمان کی طرح جا رہی ہے قبر ایسی ہوتی ہے اتنا پیس لے لیں تو قبر لگے گی اب چوکھٹی قبریں بنتی ہیں حالانکہ یہ مناسب نہیں ہے قبریں اسی طرح بننی چاہیے تو یہ اوپر جو بالو اچھا نظر آ رہا ہے یہ اٹھا ہوا حصہ جو ہوتا ہے یہ کوہن کہلاتا ہے اس میں گوشت ہوتا ہے اور چربی کے جال بچھی ہوتی اندر میں تو غذا کی کمی کی صورت میں یہ اس میں سے چربی سے غذا کی کمی یہ پوری ہوتی ہے اس کی علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد اونٹ کے بہت سے گوشت کھائے ہوں گے آپ نے ہو سکتے کھائے ہو سب نے کھایا ضروری نہیں ہے سب کو میسر ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے لیکن اونٹ کے بارے میں پتا ہوتا اس کے نہر ہونا اور اونٹ کی دیکھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں اونٹ کی خاصیتیں آپ کو بیان کی گئی اور اس میں عبرت ہے بہت سو کے لیے اور اس کے اندر نشانیاں ہیں غیر مسلموں کے لیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے دین پر عمل کریں ہدایت پائیں اور اللہ تعالی نے اپنی نشانیاں اور اپنے عجائبات کو پیدا کیا اور آپ نے اتنے پیارے ودار پھول امیر کے سنے تو ہم چونکہ آپ کو آج اونٹ کے حوالے سے اپنے سلسلے میں لے کر چل رہے ہیں اور آگے بھی چلیں گے اور ایک آپ کو دلچسپ مدر گلدستہ دکھاتے ہیں کہ دکھ اپنے دانت دیکھنے جاوے نہیں ہے اپنے دانتوں میں اپنے ہاتھ لے لے تو اس کا مسئلہ ایسا ہے کہ مشہور ہے اس کے بارے میں کہ جب یہ کسی کو اونٹ پکڑ لیتا تو پھر نہیں چھوڑتا جب تک وہ گوشت اس کا جب وہ حصہ لے نہ لے یہ مشہور ہے اس کے بارے میں تو عموماً ایسا ہوتا ہوگا چھوڑ بھی دیتا ہوگا اس لیے یہ جو اس کے تجربہ کار ہوتے ہیں نا وہی ایسا کر سکتے ہیں ہمیں اسی کو بولنا چاہیے ابھی یہ جگالی کر رہا ہے اونٹ جو ہے نا جگالی کرنے والا جانور ہے یہ پیٹ میں جو لے لیتا ہے نا چارہ وغیرہ یہ پہلے تو اسٹاک کر لیتا ہے پھر جب یہ فرصت ان کو ملتی ہے نا یہ بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے یا چلتے چلتے اب گزا نہیں ان کے فرم میں اب یہ اس کو نکالتے ہیں منہ میں اور مزید اس کو چباتے ہیں اور اس کو ان کا لوہا نکلتا ہے اور یہ حزم ہوتا اس سے ان کا کوئی سشتم ہے کوئی سسٹم ہے قدرتی اب یہ دیکھو جگالی کر رہا ہے یہ منہ لاتا ہے نا ہم کو لگتا ہے یہ کھانے کالی ہے ایسا نہیں ہے بلکہ جگالی کر رہا ہے تو اس سے آپ نے دیکھا ہوگا بازوں کا تو جھاگ اڑتا ہے پھر جی جی یہ جھاگ جو ہے نا یہ جو جگالی سے باہر آئے نا چاہے وہ اونٹ کا ہو چاہے بکری کا ہو یہ جگالی کا جھاگ ناپاک ہوتا ہے تو یہ میدے کے اندر سے آتا ہی ہے تو اس لیے اس سے بھی کپڑوں کو بچانا پڑتا ہے رال ٹپکتی ہے رال اور چیزیں رال پاک یہ جگالی پھین جیسے صابن کے پھین ہوتے ہیں نا اسے پھین ہوتے ہیں اس کے اس کو اپنے جہ بولتے تو یہ پیٹ میں کھانا جمع کر لیتا ہے اسٹاک کر کے یہ پھر تھوڑا تھوڑا نکال کے فرصت سے اس کی جگالی کرتا رہتا ہے آپ کا فریج ہوتا ہے اسٹاک کرتے ہیں اس کے پاس بھی کچھ نظام ہے اسٹاک ہو جاتا اب اس کو یوں سمجھیں کہ دیکھو یہ بے زبان جانور ہے یہ کھاتا ہے نہ چب ہے نا یہ صرف پینے میں مصروف ہے اور ایک اس کی مصروفیت ہے اور مسلمان کی مصروفیت ہے فکر اللہ یہ کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے ہم بھی کچھ نہ کرتے رہے تو فالتو نہ کریں جو اللہ کے پسند کے اللہ رسول کے پسند کے کام ہے وہ کریں تو کچھ نہیں کر رہے تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں زبان سے زبان بھی چلانے میں اگر نئی ترکیب بن رہی اس وقت تو ذہن سے ذکر ہو سکتا ہے دل سے ذکر ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عجائب پر غور کرتے رہیں۔ جیسے اس اونٹ کے بارے میں بھی وہ یہ بھی ایک عجیب جانور ہے اور اس کے بارے میں غور و فکر کرے مطلب اگر اس کے کچھ اوصاف پتہ چل جائے تو غور و فکر کرنے کے حوالے سے اس میں یہ کمال ہیں کہ یہ دس دن تک بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے اونٹ میں اس کے پیٹ میں پانی کی مشک ہوتی ہے تو مسافر جو ہے نا زبا کر کے یا نہر کر کے اس کے پیٹ سے وہ مشک نکالتے تھے پانی بالکل صاف ستھرا اس میں ہوتا ہے اس کو پی کر اپنا گزارا کرتے تھے یہ بڑی مشک نکلتی ہے یہ اللہ کی شان ہے پھر اس کے پاؤں میں ایک خاص خوبیاں پاؤں میں پتھروں پر کانٹوں پر کنکروں پر یہ جنگلوں میں دوڑتا ہے ان ایسی کنکریل زمین پر یہ پھرتی سے چلتا ہے یہ اللہ کی شان ہے اس کو اپنے ریگستان کا جہاز بولتے ہیں یعنی ریگستان میں بہت تیزی سے جی ریگستان میں یہ ایک ہی جانور ہے تالمان جو اس طرح سواری کے کام آ رہا ہے اور یہ اس میں بھاگتا ہے ان کے پاس ریگستان میں تو آپ بھاگیں گے تو پیز دھس جائیں گے اور صحیح کہہ رہے یہ اس کے نہیں دھستے اسی طرح ایک شتر مرغ آتا ہے شر فارسی میں اونٹ کو بولتے ہیں ایک پرند آتا ہے بہت کاداور اور جاندار ہوتا ہے اونٹ کی طرح وہ بھی ریگستان میں اور ایسا وہ عجیب جانور ہے وہ شرم کہ اگر اس کے پیچھے دشمن پڑ گیا نا پیچھے کہلے تو یہ بھاگے گا اب اگر مایوس ہو جاتا کہ آپ میں گیا تو یہ دشمن کے ہاتھ میں آنے سے کتراتا ہے یہ مٹی آتا ہے اگر اس میں اپنا ڈوکی ڈال دیتا ہے سر اور خود کشی کہہ لیتا ہے میں زندہ کسی کو اپنے آپ کا حوالے نہیں کروں ہار قبول نہیں کروں گا یوں ایرست گریفتاری پیش نہیں کرتا شتر مرغ بھائی آپ کو شترپور کا بھی کوئی بس پتہ چل گیا گرفتاری پیش نہ کرنے کا خیر جو مجرم اس کو گرفتاری پیش کر دینی چاہیے بہرحال یہ کہ ہمارے ساتھ جامع المدینہ والا گوپی گنج کوڈ اتاری اور سما سکتا کے آشقان رسول طالبائی کے بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور ہم اونٹ کی طرف چل رہے ہیں اونٹ کے معاملات آگے نہر کی طرف ہم جائیں گے لیکن ایک مذی گلر صاحب کو دکھائیں گے کہ اپ ہمارے اقا صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے اونٹ نہر فرمایا ہے یہ دیکھتے ہیں بابا یہ ارشاد فرمایا کہ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے بھی کبھی اونٹ نہر فرمایا یا نہیں جی میرے اقا صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سو اونٹ پیش کیے گئے تھے اس میں سے تریسٹھ اونٹ میرے پیارے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دستے انور سے نہر فرمائے اور بقیہ جو تھے وہ مولا مشکل کشا علی المتدا کر اللہ تعالی وجریم کو حکم فرمایا کہ آپ نہر کر دیجئے کیفیت یہ تھی کہ ہر اونٹ خود آگے بڑھتا تھا کہ یار صلی اللہ پہلے مجھے یہ شرب بخش کہ میں آپ کے دستے کرم سے نہر ہو جاؤں ہر ایک کی آرزو ہے پہل مجھ کو رب ہاں فرمائے ایک کی آرزو ہے پہل مجھ کو رب ہاں فرمائے تماشا کر رہے ہیں مرنے والے کر رہے ہیں والے میں ہم جو ہے وہ اونٹ کے بارے میں کچھ سن رہے ہیں آپ کو ایک عجیب سے اونٹ کے بارے میں بیان کریں اونٹ کھانے والے پینے والے چلنے والے دوڑنے والے غذا جمع کرنے والے یا صاف تو اونٹ کے اندر ہوتے ہی ہیں ایک جو اونٹ آپ کو بیان کیا جا رہا ہے وہ اونٹ وہ ہے جو اونٹ طواف کرنے والا تھا اس اونٹ کا کیا ہوا اور وہ آج کہاں ہے آئیے دیکھتے ہیں ایک کتاب میں میں نے پڑھا کہ ایک اونٹ مکہ مکرمہ میں کہیں سے دوڑتا ہوا داخل ہوا لوگ اس کے پیچھے دوڑے پکڑنے کے لیے کہیں کسی کو ہزہ نہ دے یہ مسجد الحرام میں داخل ہو گیا کسی کے ہاتھ میں نہیں آیا وہاں بھی کوئی نہیں پکڑ سکا پھر یہ مسجد الحرام میں جب داخل ہوا تو قابت اللہ شریف کے گرد اس نے طواف کرنا شروع کر دیا ساتھ پھیرے کیے پھر اپنے ہوٹ اس نے ہزرے پر رکھ دیے پھر یہ کچھ دور آ کر کابل شریف کے سامنے کھڑا ہو گیا اب لوگ بھی ہٹ گئے تھے کہ یہ کوئی عجیب و غریب اونٹ ہے تو یہ جب سامنے کابل شریف کڑا ہوا اب اس کی آنکھوں سے लगे دڑ آسو گرنے لگے तप, तप آنسو گرنے لگے اور روتے روتے روتے روتے روتے روتے وہ گرنا شروع ہوا یہاں تک کہ گر گیا وہیں روتے روتے اس نے جان دے دی اب لوگ بڑے متاثر ہیں کہ یہ کیسا اونٹ ہے لوگوں نے اس کا بڑا احترام کیا اور اس کو شان و شوکت کے ساتھ صفا اور مروا کے بیچ میں دفن کر دیا یہ صدیوں پرانا واقعہ نہر ہو گیا ہوتا یعنی صدی و پرانا واقعہ اور صدیوں پرانے بھی ایسے آشقان رسول تھے کہ وہ جانوروں کے اس انداز کی بھی قدر کرتے تھے اور اس اونٹ کو دفن کیا گیا صفا مروہ کے بیچ میں اعزاز کے ساتھ کہ اس طرح کے انداز رکھنے والے جانوروں کو بھی س... آ... یوں سمجھے کہ ان کی بھی قدر کی جاتی تھی آشقان رسول کہاں نہیں کب نہیں اور عاشقہ رسول کی برکتیں یہی ہوتی ہیں کہ وہ اس طرح کے انداز کو سمجھتے ہیں اور ایسے انداز اختیار کرنے والے جانوروں کی بھی قدر کی جاتی ہے اب ہم چونکہ لازی بات ہے فضان قربانی میں بکرے کی قربانی کے بعد ہم اب آ چکے ہوں اونٹ کی طرف آئیے ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں اب اونٹ کی قربانی کی طرف اس دوسرے اونٹ میں جو سات حصے شامل ہیں انشاء اللہ از وجل اس میں امیر السنت دعامت برکات علیہ کی تین ہمشیرہ بہن حنیفہ بہن اور ختیجہ بہن تینوں مرحومہ بہنیں امیر اہل سنت دعت برکات کے بھانجوں کے ابو عبد الغنی مرحوم حاجی مشتاق رحمت اللہ علیہ حاجی فاروق رحمت اللہ علیہ حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ انشاء اللہ یہ تینوں اراکین شعرا باپا کریم کی تینوں بہنیں بھانجوگ کے ابو اور تینوں مرحوم نے شورا حاجی زمزم حاجی مشتاق اور حاجی فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی طرف سے انشاءاللہ شاء اس اونٹ میں قربانی کا سلسلہ ہے اللہ اکبر الله الله اللہ اکبر اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اكبر. اكبر. اللہ فتر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم لك ومنك بسم الله الله أكبر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اونٹ کو نہر کر دیجی اللہ تقبل من ومن حنیفہ ومن خدیجہ ومن عبد الغني ومن حاجي مشتاق ومن حاجي فاروق ومن حاجي زمزم رضا رحمهم الله تعالى كما تقبلت من خليلك ابراهيم عليه الصلاه والسلام وحبيبك محمد صلى الله تعالى عليه و آله وسلم امين صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى علی علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد او یعنی نہر سے پہلے دعا کا پڑھنا اور اس دعا کا ایک انداز آپ کو بیان کیا گیا لیکن اونٹ جو نہر ہوتا ہے اس میں چند احتیاطیں بھی کرنے ہوتی ہیں اور اس احتیاطوں کے تعلق سے لادی بات ہے ہم آپ کو کچھ چیزیں ہی بیان کر سکیں گے اس وقت جامعت المدین راول پنڈی ہمارے ساتھ ہے اور جامع المدینہ بنارس سہند بھی ہمارے سرسے کے اندر شریک ہوا تو اس احتیاطوں کا کچھ وزیر گلدہ ہم آپ کو دکھاتے اونٹ کو پہلے چارہ دکھا دیجیے پانی پلا دیجیے چارہ کھلا دیجیے کیونکہ وہ ان کو ذبح کرنے سے پہلے چارہ کھلانا چاہیے پانی پلانا چاہیے اور ایک جانور کو دوسرے جانور کی موجودگی میں اس کے سامنے جب کرنا منع ہے اب ان کا منہ وغیرہ باندھنا شروع کریں ایک وٹ کو کہیں دور لے جا کے یہ دوسرے کو نہ روتا نہ دیکھیں ممکن ہے کہ وہ کسی وجہ سے بت کے خون دیکھ کر بت کے کچھ تو ہوگا نا منع کرنے کی حکمت تو ان پر اللہ کا نام لو ایک پاؤں بندے تین پاؤں سے کھڑے پھر جب ان کی کروٹیں گر جائیں تو ان میں سے خود کھاؤ اور صبر سے بیٹھنے والے اور بھیک مانگنے والے کو کھلاؤ ہم نے یوں ہی ان کو تمہارے بس میں دے دیا کہ تم احسان مانو تو اونٹ کے ذبح کرنے کا یہی مصنوع طریقہ ہے یہ اس میں خزان عرفان میں لکھا کہ ایک پاؤں بندھا ہوا اور تین پاؤں سے کھڑا ہو تو ایک پاؤں بندہ اور تین پاؤں کے کھلے ہوتے ہیں اور اس انداز سے اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے لازمی بات ہے جو قربانی ہے یعنی ایک جو ہمارا موسم ہوتا ہے اس میں ایک قربانی کے معاملات اس کے مسائل ہیں اب لگ گھوڑے سوار امیر وسنت کا جو رسالہ ہے اس کا مطالعہ کر لینا چاہیے اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اس کچھ کچھ مندر ہم دکھا سکتے سارے مناظر ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے کہ نہر کے اور دیگر چیز کے تو نہر کے وقت بھی ہونا اور ہمیں سنت کے جو مدنی مذاکرے وغیرہ ہوتے ہیں اس کے وقت بھی موجود ہونا فائدہ مند ہوتا ہے اور حکمت کی بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے سمجھنے کو ملتی ہیں ساتھ ساتھ ہمارے اسی فیضان قربانی کے اندر قربانی اور حج دونوں ایک ساتھ ہی ہے یعنی یہ ایک ہی اس کے جو ایام ہوتے ہیں وہ بالکل ہیں اور لازم حج کے ایک مناسب ہیں اس کے یوم ہیں اور قربانی کے ایام اسی کے بیچ میں آ رہے ہوتے ہیں تو اس کی بھی ہمیں معلومات ہونی چاہیے ہم آپ کو ایک تشہری مدی گلدستہ رفیق الحرمین کا بھی دکھا رہے ہیں قصور پاکستان کے طلباء کرام بھی ہمارے ساتھ ہیں آئیے دیکھتے ہیں علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد امیر اہل سنت دامت براکات العالیہ کی کتاب رفیق الحرمین یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوئی ہے اس کتاب میں کیا ہے سنیے ہوائی جہاز والے کب احرام باندھ ہوائی جہاز کے گرنے اور جلنے سے امن میں رہنے کی دعا حاجی کے لیے سرمایہ عشق ضروری ہے حج کی قسمیں احرام کی احتیاطیں عمرے کا طریقہ اس کے علاوہ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے امیر عالیہ سنت کی کتاب رفیق الحرمین کا خود بھی مطالعہ اور اپنے مرحومین کے اثال ثواب اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے گھر گھر دکان دکان یہ کتاب تقسیم بھی کیجئے اور نبے روپے میں ہدیت حاصل کیجیے الحمد ہی از سے کی से इस किताब का उर्दू इंग्लिश बंगाली हिंदी गुजराती और सिंधी में तर्जुमा हो चुका है नीज ये किताब दावत इस्लामी की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट दावत इस्लामी डॉट नेट ऐसी डाउनलोड और प्रिंट आउट भी की जा सकती है یہ پاکستانی ریٹ بتایا گئے نبے اور مختلف ممالک کے مختلف کرنسی ہے اور ترجمے کے اپنے اپنے ہدایہ ہوں گے ان کی اپنی اپنی قیمت ہوگی جہاں سے آپ کا مقتط المدینہ ہے جس ملک میں بھی آپ ہیں وہاں کے مقتط المدینہ سے سمجھ لیجیے اور ہم چونکہ لازمی بات ہے اونٹ کے نہر کے تعلق سے آپ کو مدنی گلدستے دکھا رہے ہیں اور دعوت اسلامی کے انداز لازمی بات ہے امیر السولت کا انداز جو رسول مدنی چینل دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ آپ کا انداز کیا ہے ہمارے ساتھ اس موجود ہے امیر الرسنت کی بھی اپنی کیفیت ہوتی ہے نہر کے وقت اونٹ کے نہر کے وقت اور لازم بات ہے یہ کوئی کھیل تماشوں کا وقت نہیں ہوتا کہ کوئی قربانی ہو رہی ہو یا کچھ ہو رہا ہو اس طرح کے معاملات وغیرہ اور ہم آپ کو وہ مدعی گلدستہ بھی دکھائیں گے اور ساتھ ہی اونٹ کو نہر کرنے کی حکمت اور پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدنی اونٹنی اور اس اونٹنی کا واقعہ اس کے ساتھ اس کو نہر کرنے کی حکمت کا مدری پول اور ہمارے ہاں جب قربانی ہوتی ہے ہمیں سنت قربانی میں شامل ہوتے ہیں تو ان کی کیا کیفیات ہوتی ہیں آئیے آپ کو ایک تفصیلی مدری گلدستہ دکھائیں اسے ذبح نہیں کیا جاتا نہر کہتے ہیں اس کے کیا اس کی حکمت نہر کرنا سنت ہے ذبح کرنا مکرو ہے اب جو لوگ اس کو تین جگہ ذبح کرتے ہیں یہ غلطی پر ہیں کہ اس سے بلا وجہ جانور کو ایدا ہوتی ہے ایک جگہ بھی اگر زبا کریں گے تو خون تو نکل جائے گا تین جگہ دبا کرنا کیا مان اور نار جب کر لیتے ہیں تب بھی خون نکل جاتا ہے تو جب نار کر لیا تو زبا کی آ جاتی نہیں ہے تین کا ایک جگہ بھی اب چھڑی نہیں چلانی نار کر کے خون خود ہی ڈال دے گا پھر یہ گر جائے گا بہت زیادہ خون ڈال کر بہت جلدی یہ نیچے آ جاتا جلدی جلدی جلدی دیجا دیجا دیجا ہے لیکن یہ بس علم کی کمی کی وجہ سے بعض لوگ بلکہ اکثر لوگ کو تین جگہ پھر بیچارے کی لمبی گردن پر کا کاٹتے یہ نہیں رلا وجہ کی دیکھنے کا منظر ہوتا ہے کہ اتنا قداور جانور کتنی جلدی نیچے آتا ہے یہ بیٹھنے ہو گیا انداز یہ بہت غیرت مند جانور ہوتا ہے اور ہاں عجیب و غریب جانور ہے اس کے تو بہت خوشائش ہے پہلے اونٹوں پر سفر ہوتا تھا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مشہور اونٹنی جس کا نام قصبہ تھا ایسی عاشق رسول دی کہ جب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی نے ظاہری فرمایا تو یہ قصبہ اونٹنی بہت غمگین ہو گئی ایسی غمگین ہو گئی ایسی غمگین ہو گئی کہ اس نے چرنا ہی چھوڑ دیا کھانا پینا سب ترک کر دیا یہاں تک کہ بھوکی پیاسی اس نے نا... جان دے دی وفات پا <متصف> گئی a oh, مدنی چینل کے ناظرین ہم نے آج آپ کو سلسلے میں اونٹ کا نہر امیر رسلت کا انداز اور کچھ احتیاطیں کچھ مدنی گلدسے وغیرہ دکھائے فضان قربانی کا ابھی ہمارا ایک سلسلہ اور بھی باقی ہے جس میں ہم بڑے کی قربانی بڑے جانور کی قربانی اور کچھ آزائے ممنوع کا بیان ہم مزید کریں گے ہم بکرے کی قربانی اور اس کے آزائے ممنوع کا بیان کر چکے اونٹ کی نہر کا آج سلسلہ ہو چکا اور بڑے جانور کی قربانی اور اس کے کچھ آزائے ممنوعہ کا تذکرہ انشاء اللہ رحمان آنے والے سلسلے میں ہوگا اللہ تعالی ہمیں فضا مدنی مذاکرے سے مالا مال فرمائے اجتماعی طور پر ہونے والے مدنی مذاکروں میں اول طاق شرکت کی مدنی التجا ہے